السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت میرا سوال یہ ہے کہ شرن اسلام میں اس کے گھر سے نکلنے اور کچھ شرائط ہیں یعنی ایک خاص حد تک وہ گھر سے دور جا رکھتی ہیں اس کے بعد ان کو ٹھہرن کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو مجھے وہ حل معلوم کرنی ہے فاصلے کی اور آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں یہ بھی بتا دیجیے جا کے <تصفح> جی میرے بھائی شری جو سفر ہے جس کے بارے میں آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں حکم فرمایا تو آپ نے اشال فرمایا کہ عورت کو جو اللہ اور اللہ کے اصول پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے کہ ایک دن رات کا سفر وہ اکیلے کرے یا غیر محرم کے ساتھ تو اب ایک دن رات کا سفر جو ہے اب وہ آپ حساب لگا لیں کہ کتنا ہوتا ہے پیدل اگر آدمی چلے تو یہ سفر منع ہے اس سے کام سفر ہو تو وہ کر سکتی ہے